ایمان اور امام پڑھے مفتی ہو تم بھی پڑھو ایمام پڑھے مفت ہو تم بھی پڑھو ایمام پڑھے مفت ہو تم بھی پڑھو ایک دلیل نہیں پیش کر سکے شور والوں کو جوتوں کا کام ہے شور ڈالنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تمسٹ ہمیں نہیں کی وہ علی باندھ سارے باہر بازی کرے ہم یہ کہتے ہیں یہ راوی ہے یہ خیال نہیں ہے لوگوں کو بتاؤ نہ یہ صحیح یہ جو باقی بتا رہے ہیں یہ نہیں پتا چل رہا بھائی بات سنو بیٹھ جاؤ تو میں بات کروں شور ڈالنے سے کام نہیں چلے گا تھی تھکے ہو جان چڑا رہے ہو تھکے ہو تھکے ہو بس کرنا تھک گئے بھائی جو بات کر رہا میں جواب دیتا ہوں چپ رہو بس بیٹھ جاؤ اس کو ایک تنقید کی ہے میں نے پڑھا میں نے پڑھا میرے سے کے میں کا جائز نہیں پڑھنا جائز سدر تو اسی پہ پر جواب چپ رہے نے جو روایت پڑھی ہے اپنے مذہب کی کی صنعت پڑے سنت پڑھنے کے بعد ہمارا مقابلہ یہ ہے کہ کیا لفظ ہے یہ لفظ یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے عبد الرحمان جو آپ غلطی کہہ رہے ہیں وہ تو بتلائے چھوڑے کے اس لیے آپ کہتے ہیں آپ کے مناظر نے غلطی کی کیا غلطی کیا بتلائیں آپ بتلائیں تو صحیح کون سی غلطی کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی غلطی ہے بتلائے ناسو رحم عبد الرحمان جس کو مہین پڑھ رہے تھے نا موہین یہ مہین نہیں ہے یہ بلمین ہے کہو یہ بن مہین ہے ہاں ہے بھائی اردو پرتا پہ آئے اردو پڑھتا پہ آئے یہ کتاب اردو کی ہے یہ کتاب اردو کی ہے یہ بن مہین یہ یا بل مہین ثابت کر دے یہ اس کی فطر میری شکایت سے یا یا بل دہ یا بل ثابت کر یہ کتاب اردو دی یا عربی دی او کتاب اردو دی عربی دی او گل وی او کتے گیا لو تیرا او اینو تیرا کتے گیا او بل بل پتہ ہی کوئی نہیں او بے بسی کی نے پتہ ہی او بے کسی کا ہے بات ستروں کا بات چھوڑے نا کی بات کرایا آپ آپ نے گجراوالہ میں مسلم ابو ابانہ پڑھا تھا آپ نے کہا میں نے کتاب کا نام لیا ٹھیک ہے آپ نے مسلم ابو ابانہ پڑھا تھا تو کہا تھا کہ میں نے اردو نے بات کیا اس لیے نام کتاب تو اربی کی تھی نا نہیں یہ آئے کر گیا گیا ماشاء اللہ ہلی مننا پیسی ہالی ملنا پیسی بہت کچھ مناو گے ان شاء اللہ ذرا بالکل بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح انہوں بٹھا میں گل کر دوں نہیں کل محروم صدر صاحب <سؤال> میرا آپ سے دوبارہ یہ مطالبہ بار بار یہاں کیوں نہیں پڑتا ہے اس کے relifiers نے اس کے لئے چیئی و لڑکہ کیا تو صدا اس کے لئے میں itse میں اس کے لئے جب اس لئے کیا کیا کیا کیا تب واعتقدر ίوہ گرتに shelf رہت دیا Woche pleas관� است کال اس <سؤال> کے لئے کاagi جگہ کو اس کی دین اور گ derivedсп Syria گر میں اس کے لئے کے paar دارہ دیا میں اس کے نہیں دے کے نہیں دے دار باقی ہمارا ابھی تک کا خاموش مہربانی کرو لال درس نبی میں حدیث میں اس کی تھی نا وہ ملازم نے اس کا ہے کو سنو تا نا مصیبت جواب سن نہیں سارے خاموش ہو جاؤ سدر صاحب صاحب بس سب خاموش ہو جاؤ آپ نے جو روایت پیش کیا ہے اس روایت کے بعد کی جو عبارت ہے جی وہ کیوں نہیں پڑتے آپ یہ بتلایا کہ آپ کے مناظر نے جتنی ادیس سے پیش کی ابھی تھا نہیں پتا میں نفرت کا ہے جب امام ادا کرے فرمان الگ ہے جتنی حدیث ہے حضرضر <سلام> سدر جی سدر <سجل> جاب اللہ سلام سارے سلام علیکم اب اپ صدر جانے قائد اعظم ہاں اپ ہاضری والے چلو صدر نو اگے ہاں صدر کرو گے صدر نو جواب دے رہے ہیں دعا جب دیا باقی صاحب بیٹھ جاؤ جناب صاحب نے ایک روایت پیش کی تھی میں صدر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے وہ روایت لوگوں کے سامنے پیش کر دی آگے جو راوی ہے اس روایت میں مجرو راوی ہے اس راوی کی جرا آپ کے مناظر نے لوگوں کے سامنے پیش کی اس کا جواب دیا پانچ منٹ کا وقت ہے نا چار منٹ میں آپ کو اپنے دیتا ہوں آپ اس کا جواب دیں اور اس کا ترجمہ کریں نہیں کی ہے اس کا ترجمہ کر دیں جو روایت کے نیچے جو راوی جو ہے راوی وہ کہتے ہیں لا بالحدیث جو حدیث کی معرفت رکھتے وہ اس حدیث کو ثابت نہیں سمجھتے آپ جس کی مرضیہ قبول کر جس کی مرضیہ نہ قبول کرے اس میں نظر جو اہل المعرفہ ہیں حدیث کی جو معرفت رکھتے جو جاہل ہیں نہ کرے جو حدیث کی معرفت رکھتے وہ حدیث کو قبول نہ کرے آئے آئے, آئے, آئے اتنی بڑی شانت آپ کے مناظر صاحب نے کی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آگے کیوں نہیں پڑتے کہ یہ عبد الرحمان میں نے ساکھ عبد میں ساکھ کان زیفن یہ ضعیف تھا اور امام احمد حنبل فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے جس کو اپ منکر الحدیث پڑھ رہے تھے اب بتاؤ محمد بن خالد کون تھا اور پھر یہ ابو بکر بن عبد اللہ راوی جو ہے یہ روایت کرنے کے بعد خود روایت پر جرح کر رہا ہے۔ اب مجرور روایات مجرور راوی کی روایات پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب یہ دو ہمارے دلائل ہیں۔ ہاں ختم ہو ہے دانا پانی ہوگیا آپ خاموش ہو جائیں تو پھر پانچ منٹ پانچ منٹ کس واسطے آ کے پانچ پانچ آخری ابو لا فیا اللہ خلف اس ترجمہ بھی کیتا مناظر نے کہ پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلو سلاطن ہار نماز کلو سلاطن ہار نماز لا یکرہو فی آب ام الکتاب اس دوچ فاتحہ نہ پڑی جاوے فیہ خداج ان او نماز کیے خداج یعنی غیر و تمامن غیر و تمامن مکمل نہیں اگے سنو اللہ صلاتن مگر او نماز اللہ صلاتن مگر او نماز خلف امامن جیڑی امام دے پچھے نماز ہوئے او غیر او تمامن نہیں اتھو تک پیارے, پیارے پیغمبر دی حدیث آئی ساڈے مناظر نے پیش کر چڈیے اگل شیخ ابو اگہ کال شیخ ابو بکرد پیارے پیغمبر دی حدیث نو منی دی بات نہ کریو قول اللہ دیوہ تلک کریو ارے تسیتہ دیوہ ایلِ حدیث کے دو اصول عطی اللہ عطی رسول آج پیش کرو اللہ کا قرآن آج پیش کرو پیارے پیغمبر کا فرمان پتہ چال جائے آگے تو وہ قول ہے حدیث جات اکتیوہ لفظ ہے اللہ صلاةً خلف امامن اللہ صلاةً خلف امامن اللہ صلاةً خلف امامن،, امامن مگر او نماز یا امام دے ہوے غیر او تمام نہیں ہو بہن دیئے سونے ہو؟ بھائی رول ہوں میرے نوی گڑھ شروع چپ رہو بھائی چپ چلو ذرا ٹہر جاؤ تس بے ہو میں تا گل کر بیٹھ جاؤ نحمد نسلی رسول ہل کریں مجھ پر خم ان کے صدر نے الزام لگایا ہے خیانت کا بہت بڑا اس نے جرم کا ارتقاب کیا میں نے حدیث رسول اگر پوری نہ پڑھی ہوتی تو میں مجرم ہوتا میں نے حدیث پوری پڑھی ہے آگے ایک امتی کا تبصرہ ہے امتی کا امتی کی بات بلا دلیل نہیں مانی جا سکتی وہ تم بھی حدیث پہ بات کرو ہم بھی حدیث بات کرنے کے لیے تیار ہیں <تصفيق> وا اللہ میں نے پڑھا تھا فی عقب ہا ذل خبر اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عقب کو عقبن پڑھنا جائز ہوتا ہے فعل کو فال پڑھنا جائز ہوتا ہے پر ساڑے کو لا کے پڑھیا تا انو پتہ لگے ہاں نہ لا تو اد سیگا پتہ نہ بن د انو کچھ پتہ یا تے نہ کچھ میں نے حدیث پوری پڑھی ہے حدیث میں خیانت تب میں آدھی حدیث پڑھتا اور آدھی نہ پڑھتا ایسا کام نہ کیا ہے نہ انشاءاللہ کریں گے اور ان کو حدیث کا مطالبہ کرنا چاہیے کولوں کا مطالبہ نئی نہیں کرنا چاہیے ظلم ]bororiaş. دیکھو آج او میرے باضے لے حدیث اپنے للحدیث مولویوں کو دیکھو یہ کیسے دھوکے دیتے ہیں ہم سناتے ہیں پیغمبر کا کول یہ کہتے ہیں شیخ کا کول بتاؤ یہ شیخ کا کول ہم کہتے ہیں شیخوں کے کولوں کو چھوڑ پیغمبر کے کول کو پکڑ پیغمبر کا کول کو پکڑ چلو چل چل چل ٹھیک پی گئے اچھا اچھا پہلے لے لے جائے دیکھو جی گزارش ہے مولانا نے ایک حدیث پیش کی تی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتاب <coughs> القرآن بیکی وچھوں مولانا نے حدیث تو بیان کر دی لیکن اس حدیث کے آگے جو جرہ ہے اس کو بیان نہ کیا سند پیش نہ کی اور مولانا جو ان کے صدر صاحب ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ تم نے کسی حدیث کی سند پیش نہیں کی حالانکہ تمہارے مناظر صاحب نے بھی سندے پیش نہیں کی یہ ویڈیو ثابت کر سکتا ہے کہ اس نے سنائی جا سکتی ہیں بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کی ہیں جن کو آپ بھی صحیح مانتے ہیں الحمد تو آپ کو بھی اس کی صنعت کا مطالبے کی ضرورت پیش نہ آئی اسی لیے تو آپ نے مطالبہ نہ کیا اب اگر کہتے ہو تو میں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں ان کی صنعت بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو حدیث پیش کی مولانا صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے راوی پر جرا موجود ہے اس لیے مطالبہ کیا گیا ہمارے صدر صاحب نے مطالبہ کیا کہ بھئی اس کی صنعت پیش کرو اس میں فلان راوی ہے اس, کی اس کے متعلق لکھا ہے کانا ضعیفہ وہ ضعیف ہے منکر الحدیث ہے تو آپ لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس حدیث کی تضعیف کو تسلیم کرتے آپ نے بار بار یہ کہا کہ حدیث میں یوں ہے حدیث میں یوں ہے آپ امتی کا قول پیش کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ امتی نے تو آپ کو حدیث پیش کی امتی نے ہی تو حدیث پیش کر کے آگے جرا کی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے اس میں نظر ہے اس کے فلان راوی عبد بناصاحب جو ہے وہ منکر الحدیث ہے کانہ ضعیفہ وہ ضعیف ہے لیکن آپ اس طرف نہیں ائے کیوں نہیں آئے کہ آپ کو اپنے کیے کا پتہ ہے کہ ہماری یہ بیان کردہ روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لیے آپ اس کی جرا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بیان نہیں کرتے اب دیکھو میرے سامنے صحیح ایک صحیح. یہ حدیث کی کتاب صحیح ابن احبان اپ کہتے ہیں کہ सहा सीत्ता کی بات کریں सहा सीत्ता کے علاوہ کوئی حدیث نہیں مانتے یہ صح... یہ صحیح ابن احبان ہے اس حد... اس کتاب میں ایک حدیث میں اور پیش کرتا ہوں آپ پڑھیں اس میں حدیث ہے ان نبی حریرہ رضی اللہ و تعالی عنہ قال قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجئ صلاه لا يقرؤ فيها بفاتح الكتاب قلت فئن كنت خلف الامام قال فاخذ بيدی وقال اقرا في نفسك حضرت ابو هررہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تديو صلاه لا يقرأ فيها کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے وہ نماز قفیض نہیں کرتی صدر صاحب سن لو مناظر صاحب اپ بھی کان کھول کر سن لیں حدیث الرسول ہے اللہ کے نبی کا یہ فرمان موجود ہے صحیح ابن حبان میں ص 96 میں ہے اگر اپ کے پاس کتاب ہے تو دیکھ لیں یہ سجدہ پاسا ہے دایا پاسہ قول تو فین کون تو خلف امام راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں پھر کون تو خلف علی اگر میں امام کے پیچھے ہوں پھر کیا کروں قال ف اخذ بیزادی میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے وقالا اور فرمایا اقرا فی کا اپنے دل میں پڑ یہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ صحیح ابن ابان میں صحیح ابن میں موجود ہے اب میرے سامنے یہ مسند ابی یالہ ہے مسند علی مسند ابی یالا مصلی اس کے صفہ 21 میں موجود ہے مسند ہاں جی کیا ہے یہ مسند اب نہیں ہے ہنستے ہوئے ویسے یہ دیکھ لیا کہ بھائی سامنے کھڑا ہے ہم ہنسے یہ لوگ ہنستے ہیں تب تمہاری باتوں پہ ہنستے ہیں ہم تو غلط بات نہیں کرتے الحمۃ اللہ آنا. اس میں یہ حدیث موجود ہے حضرت اللہ تعالیٰ عن کی جو کہ خادم رسول ہے جو کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنین کہ میں نے اللہ کے نبی کی دس سال خدمت کی وہ حدیث رسول بیان کرتے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب ہی فکال ها او اننا کتابے ہی حضرت رضی اللہ تعالی نے نے رسول اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی نبی علیہ السلام نے جب نماز پوری کر لی ہماری طرف متوجہ ہوئے یعنی مقتدیوں کی طرف اللہ کے نبی نے توجہ کی اور فرمایا فی خلف امام امام و او جب تمہارا امام پڑھتا ہوتا ہے تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو دو صحابہ خاموش رہے ہاں سلا سمر آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں نے کتاب القراد بے سے رسول پاک صلی اللہ کی حدیث سنائی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے ناکس نہیں ہوتی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے پیش کیا اب اس حدیث کے بارے میں میرے بارے میں دعویٰ کیا مولی صاحب نے کہی اس کو علم ہے کہ یہ ضعیف ہے میرا جھوٹ سبحانہ کا حاضر بہتان و نازی میرے علم ہے کہ یہ صحیح ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو صحیح ثابت کر سکتا ہوں ان کے صدر نے بھی کہا تھا ان کو بھی بابا کہتا ہوں کسی امتی کا آپ بھی امتی ہیں وہ شیخ ابو بکر بھی امتی ہے کرو آو پیغمبر کریم کی حدیث میں نے پیش کی ہے تم کرو جواب دینا میرا کام ہے انشاءاللہ جواب دے کے اس کو صحیح ثابت کرنا میرا کام ہے یہاں پر دو آدمیوں کی بات ہے دو آدمیوں کی یہ اس پر جرا ہے میں نے بتایا تھا کہ اس کو امام احمد ایک ابن امعین دو یا، یا، یا، یاکوب بن وشہبہ تین یاکوب بن سفیان چار ابو حاتم یہ پانچ امام دعوت چھے ابن ادی سات ساجی آٹ ابن ساد 9 ابن حبان 10 ترمزی گیارہ یہ گیارہ بارہ محدث کہتے ہیں کہ یہ راوی سکا ہے اب دو کی بات مانی جائے گی یا یہ 10 گیارہ کی یہ دس گیارہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے یہ راوی سکھا ہے ہے اور یہ سارا تعزیب تاجی جلد نمبر 6 میں موجود ہے جرا کرو جواب دینا میرا کام ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ ہر وہ بات پیش کروں گا جو پکی ہوگی پکی سچی جھوٹی روایت نہ پیش کی ہے نہ پیش کروں گا انشاءاللہ انہوں نے مسلم شریف سے خداج والی روایت پیش کی اس میں آگے دیکھیں مسلم شریف میں جو لفظ ہے رسول پاک نے فرمایا فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہ ہے آگے جب یہ حدیث سنائی ہے حضرت ابو ریرا نے تو حضرت ابو ریرا کو حضرت ابو ریرا کا شاگرد کہتا ہے یہ مسلم شریف میں صاف موجود ہے سفا ایک پہلی جلد کی میری طرف ذرا توجہ کرو پہلے رسول پاک کی حدیث آ گئی جو, فا جو فاتح نہ پڑھے اس کی نماز نہ کس جو یا مقتدی کا ذکر جو رسول پاک کی حدیث اس میں مقتدی کا ذکر ابو ریرا سے ان کا شاگرد پوچھتا ہے جی امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں ہے کہ اس کا اجتہاد اور اس کا فام بھی یہ ہے کہ یہ حدیث مختدی کے بارے میں تو نہیں ہے تو ابو ریرا مقتدی کے بارے میں بتا حضرت ابو ریرا میں نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث جو سنا دی اس میں مقتدی کا ذکر ہے نا حضرت ابو ریرا نے بھی یہ فرمایا نہیں, نہیں. گویا کذابر طبورائی رہ بتاتے ہیں کہ اس خدادج والی روایت کا مقتدی کے ساتھ تعلق آگے ان کا اپنا فتوی ہے اور یہ ان کا فتوی ہے رسول پاک کا نہیں ہے یہ واضح موجود ہے یہاں پر مسلم شریح میں مسلم شریف میں اور اسی روایت کے بارے میں, میں کتاب الکرہ سے پیش کر چکا ہوں کہ وہاں اگے لفظ موجود ہے الا صلاتن خلف امامن کہ امام کے پیچھے ہو تو نماز ناقص بھی نہیں ہوتی نماز ناقص بھی نہیں ہوتی آؤ اعتراض کرو اعتراض کرنا تمہارا کام ہے جواب انشاءاللہ میں دوں گا میں پیش کر رہا تھا یہ مسلم شریف ہے جی مسلم شریف کا سفا ایک سو چھتر ہے, دی ہے دی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کال الیکیر قاری امام پڑے گا کیا غیر المقوب علیہ فکال من فہ آمین یہ رسول پاک نہیں کہتے کہ یہ غیر یہ فاتحہ مقتدیوں نے کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ کس نے پڑھنی ہے امام نے پڑھنی ہے مولوی صاحب آ حدیثوں کو مان کتنی حدیثیں آ چکی ہیں اس کے ساتھ یہ صفہ ایک سوچ چہت پر ہے جو مختلف دوسری حدیث کی کتابوں میں ہی موجود ہیں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ یہ بھی موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ازاقر بہکی دویچوں مولانا نے حدیث جڑی پیش کیتی ہے اسے اصراج کیتا صدر صاحب نال بھی صدر صاحب دی گفتگو ہوئی لیکن مولانا صاحب نے اصل اعتراض دا جواب نہیں دیتا مولانا صاحب نے ستاں اٹھا راویا کا نام لے کے فلاں فلاں محدت نے اس راوی صحیح کا کہتے ہیں اصل بات یہ کہ عبد الرحمان ایک واسطی ہے ایک عبد الرحمان ایک مدنی ہے مولانا صاحب تو دن دی کوشش کر رہے ہیں کتاب کتابوں یہاں نے حدیث پیش کیتی ہے۔ یعنی کتاب القرآن بیقی ویچ اوہ تھی جس راوی دے اوہ تھی جرہ موجود ہے اوہ ہی جرہ اصلا پیش کیتی ہے اوہ دا جواب مولوی صاحب دے نہیں سکے اور اے کہہ کے کہ لو جی انہیں راوی جڑے نے اوہ انہیں محدث کی نے سکھا ہے اے دو تی نازی کیڑی گالے اصل بات ہے وہ راوی ہو رہے راوی ہو رہے اس واضح دے اے حدیث سن لو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی حضرت حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, لا و کتاب کہ وہ نماز کفیت نہیں کرتی جو جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو راوی کہتا ہے کول تو کون تو